اعوذ باللہ اسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ وقال یہ دعو توحید کا تیسری بار ذکر اور سمرہ دلیل, جو دلیل پہلے بیان کی تھی اس کا ہے ثمرہ اور فرمایا اللہ نے نہ بناؤ تم معبود دو اس کے نیچے لکھو تعدود کی نفی مراد ہے تعدد کی نفی مراد ہے یہ مقصد نہیں کہ دو معبود نہ بناؤ تین چار بنا سکتے ہو مقصد کیا ہے تاجد کی نقی کہ معبود ایک ہے زیادہ نہیں یہ ایسے ہے جیسے حکومت کہتی ہے نا کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو آپ کہیں ڈبل پہ تو پابندی ہے ہم تین سوار کرتے ہیں کیا دو کی بجائے اجائگ ہو جائے گا نہیں. انما ان ہے سوائے اس کے نہیں معبود ایک ہے اسخاص مجھ سے ڈرو والا ما فسلمواد اس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں اور واسطے اس کے ہے اطاعت دائمی یا دین کا کرو اطاعت اتا واسطان کا منع دائمی اللہ کے لیے ہے اطاعت دہمی اگر اللہ تعالی سے نہیں ڈرو گے تو کیا پاس غیر اللہ سے ڈرو گے خدا سے ڈرو مالک وہی ہے وہ ماب کم میں نعمت امتحان بار اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں اور اس کے ذمے میں زجر بھی ہے امتنان جو کچھ ساتھ تمہارے کی نعمت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے پھر تمہارا حال یہ ہے جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف نعمت کے بعد پسترف ہو اس کے چلاتے ہو کہ اللہ ہماری تکلیف دور کر دو چیختے ہو چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو پھر جب دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تکلیف کو یہ شکوا ہے دور کر دیتا ہے تکلیف کو تم میں سے اثانت ایک جراؤ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریر ٹھہراتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ مشکل کشاہ ہمارے پیر ہیں انہوں نے تکلیف دور کی ہے جیسے پہلے پڑھتے آئے ہوں لے یق یہ لام آ کے کی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ناشکری کرتے ہیں اس نے ماتی جو دی ہم نے ان کو شرک کر کے ناشکری کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں چلو چند روزہ بہار ہے اینش اٹھا لو دنیا کے اندر شرک کر کے پتمت مزے اٹھا لو ان قریب جان لوگے مرتے ہی عذاب آ جائے گا تم پہ و یہ جی زجر ہے اور اس میں شرک فیلی کی تردید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو رزق دیا ہے اپنے رزق میں سے غیروں کا حصہ نکالتے ہیں مابودا نے کا ان کے لیے نظر و نیاز دیتے ہیں شرک ہے نا غیر اللہ کی نظر دینی لیجر ہے تردید شرک کے لیے اور مقرر کرتے ہیں لم واسطے ان معبودان نے کے کہ لا یا نہیں جانتے ان کی معبودیت کو یہی معنی کرنا ہے مقرر کرتے ہیں واسطے ان معبودان باطلہ کے کہ نہیں جانتے ان کی معبودیت کو کیا مقرر کرتے ہیں حصہ نصیبت حصہ اس چیز سے کہ رسک دیا ہم نے ان کو جانوروں سے حصہ نکالتے ہیں کھیتوں سے حصہ نکالتے ہیں کہتے ہیں یہ ہمارے پیر کی نیاد ہے اللہ قسم اللہ کی البتہ ضرور سوال کیے جاؤ گے اس چیز سے کہ تم افطرا کرتے ہو یہ شرک افطرا ہے نا بوتان ہے خدا کے شریک بنا لیے وہ یا چلو نلی یہ ابھی شرک فیلی کی تردید تھی نا اب شرک اعتقادی کی تردید ہے شرک فیلی کے بعد شرک اعتقادی کی اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں حالانکہ اللہ پاک ہے والا ہوں مایشت اور اپنے لیے تجویز کرتے ہیں چاہتی چیز ما یسٹ کا منہ چہتی چیز وہ چہتی چیز کیا ہے بیٹے عام طور آدمی بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ میرے بیٹے زیادہ ہوں بیٹیاں نہ ہوں ویدا بش رہا دو ہوں اور جب خبر دیا جاتا ہے یا خوشخبری دیا جاتا ہے ایک ان کا ساتھ بیٹی کے ارے بھیا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو منہ اس کا کالا ہو جاتا ہے کہ مشرقین تھے نا رب کے ان کے سیاہ منہ ہو جاتے تھے بیٹیوں کو دفن بھی کر دیتے تھے گاڑ دیتے تھے سیاہ ہو جاتے تھے تیرا اس کا اور وہ غم کا برا ہوتا ہے چھپتا پھرتا ہے قوم سے باوجہ آر اس کے خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی آدمی آگے مل نہ جائے آگے مل جاتا لوگ وہ تیرے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے میرے گھر کیا پیدا ہوئی بیٹی تو نیچے منہ کر لیتا کیا منہ پھیر لے کر چپتا ہے لوگ اسے کیونکہ آر نہ دے کہ اس کے گھو بیٹی پیدا ہوئی بیٹا نہ ہوا چپتا پھرتا ہے کہ آر اس کے خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے یوم سے کو اللہ اس سے پہلے متردید ہے اب پھر متردد ہوتا ہے یا تو بیٹی کو گھر رکھے اور ذلت کے ساتھ اس کے بعد ضلع لوگ تانا دیں گے نا او بیٹی پیدا ہوئی یا پھر گاڑ دے اس کو کیا کرے ایک قبر کھود کے گاڑ دے زندہ در غور کرتے تھے نا مترد ہوتا ہے کہ آیا رو کر کے اس کو اوپر ذلت کے یا گاڑ دے اس کو کے اندر زندہ در غور کرتے تھے خبردار برا فیصلہ کرتے ہیں خاشے پہ لکھ لو یہ زندہ در غور جو کرتے تھے بیٹیوں کو مکے والے نہیں کرتے تھے قرائشی یہ تین قبیلے تھے مضر خزا تمی ان تین کا نام لکھو کو یہ قبیلے نہیں تھے مضر زواد تھا مضر خزا اور تمی خزا تمی یہ تین قبیلے کرتے تھے کام للین اللہ واسطے ان لوگوں کے جو نئی ایمان اللہ کے ساتھ آخرت کے حالت ہے بری دنیا میں بھی اور آخرت کے اور واسطے اللہ تعالی کے شان ہے بلند اب بلند شان والے کے ساتھ شرشری ٹھہراتے ہیں اور وہ غالب ہیں حکمت والے لاؤ یو آخ اللہ الناس امہال مجرمین اب ہے بھی امحال مجرمین کہ اللہ نے مجرمین کو محلت دے رکھی ہے لو جو آفز اللہ اگر اللہ تعالی محلت نہ دیتے اور گرفت فرماتے تو کوئی جاندار زمین پہ باقی نہ رہتا اور کرو امحال مجرمین اور اگر گرفت فرماتے اللہ تعالی لوگوں کو بس ظلم ان کے تو نہ چھوڑتے اوپر زمین کے کوئی جاندار ڈاپا من جاندار اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم تو کریں مشرق گنا دار تو اللہ تبارک و تعالی گرفت تو ان کو کریں گے یا سب کو کریں گے ان کو کریں گے نا پہلے بھی اقوام جو آتے رہے ہیں اساتو حضرت نور کی قوم حضرت کی صالح کی تو ان قوموں پہ اللہ نے گرفت کی یا نبی بھی گرفت میں آ مومن نہیں ہے نا تو ادھر کیوں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے تو کوئی جاندار زمین کے اندر نہ رہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے ظالماتی لکھو ظالما دابا کے نیچے ظالمال کو اگر لوگوں پہ اگر گرفت کریں ان کے ظلم کی وجہ سے تو پھر اس زمین کے پاس اوپر کوئی جاندار ظالم نہ رہے سارے ظالم مر جائیں آپ تو مانا حل ہو گیا نہیں ایک جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری گرفت نہیں فرماتے اب دیکھو دنیا کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے ہو رہے ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ مار دیتے ظالم کو پوری گرفت نہیں فرماتے اگر پوری گرفت فرمائے نا تو اکثر دنیا ہے بدماش ظالم کوئی مشرق ہیں ظالم ہیں اور تھوڑا بہت گناہ تو سب پہ ہے نا تو تھوڑے بہت ہر گناہ پہ گرفت کریں اللہ تبارکہ تعالیٰ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ لاکھوں میں سے پانچ چھ بھی بڑی مشکل بچیں گے باقی سب کیا ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے نیک پانچ دس بھی بڑی مشکل جب وہ تباہ ہو جائیں گے اور تھوڑے نیک بچیں گے سمجھے تو حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی کیا کریں وہ ہدایت کریں نا گرو کی ہدایت کریں ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آباد کر دیتے پھر نیکوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی کیونکہ تبلیغ کا موقع کا ختم ہو گیا بدماش تو مارے پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تقاضہ کرے گی کہ یہ بھی نہ رہے اس لیے جاندار کوئی زمین کے اوپر نہ رہتا تو اللہ تبارک و تعالی نے محلت اس لیے دے رکھی ہے فوراً گرست نہیں کرتے کہ اس کی حکمت تکوی یہی ہے کہ دنیا کیا رہے آباد رہے اب بات ہی سمجھ نہیں ورنہ یہ کروڑوں اربوں کے اندر جو ہے ان میں سے آپ اندازہ لگاؤ تو پورے نیک بہت تھوڑے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے تو یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی کے اوپر جلدی گرفت نہیں کرتے اور اگر معاوضہ کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بس سبب ان کے ظلم کے چاہے تھوڑا ظلم ہو یا زیادہ تو نہ چھوڑتے زمین کے اوپر کوئی چلنے والا جاندار لیکن موخر کرتے ہیں ان کو کہ توبہ کر لیں ایک نیاد مقرر تک بجا آ جائے گا ان کو اجل چاہے اجل عذاب کا یا موت تو نہیں موخر ہوں گے ایک گھڑی اور نا مقدم ہوں گے یہ تعمیم ہے تعمیم بات تخصیص پہ جلوم کیا تھا جج کہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اب عام ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں بھی تجویز کرتے ہیں اور شورکات بھی اور کیا تجویز کرتے ہیں شورکات تو جس طرح آدمی بیٹی کو نا پسند کرتا ہے اسی طرح اپنے شریر کو بھی نا پسند کرتا ہے بھئی آپ کسی مدرسے کے موت میں ہوں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس طلبا پڑھتے ہوں دوسرے جتنی غلطی کریں آپ تسامو کر لیں یہ لیکن ایک طالے باغ کو کہے کہ استاد جی میں بھی بہت ہوں تو آپ اس کو برداشت کریں گے ڈنڈے مار کے برداشت دیں گے تو آپ نے شریر کو کوئی پسند کرتا یہ اور تجویز کرتے ہیں واسطے اللہ کے ان چیزوں کو جن کو خود نہ پسند کرتے ہیں شرکا کو خود بھی نہ پسند کرتے ہیں، ہر آدمی اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کو یہ جھوٹ کیا کرتے شرک ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قیامت میں کیا ہوگا اچھا نتیجہ ہوگا بس میں چلے جائیں گے ایک بیان کرتے ہیں زب کی جھوٹ کو کہ تاکہ ایک واسطے ان کے اچھا بدلا ہے قیامت میں فرمایا جھوٹ بولتے ہیں لا جرام یقینی بات ہے کہ ان کے لیے دار ہے اور وہ آگے آگے چلائے جائیں گے طلق ارسل تسلی رسول صلی اللہ وسلم اے میرے ماں بھو آپ ان کی کفری یا پکوا سے غمگین نہ ہوں قسم اللہ کی بے شک بھیجیے ہم نے رسول امتوں کے تو اس سے پہلے پر مزین کیا واسطے ان کے شیطان نے ان کے مار کو وہ بھی اسی طرح اطراطے تھے جیسے یہ ہیں پس وہی دوست ہے ان کا کپار مکہ تھا جیسے پہلے کافروں کا دوست تھا ان کا دوست بھی وہی شیطان ہے پس وہی شیطان دوست ہے ان کا آج کے دن اور واسطے ان کے عذاب دردناک انجام و قربی وما انزلنا کل کتاب فریضم علم دیا اور نہیں اتاری ہم نے تیرے اوپر کتاب مگر تاکہ بیان کریت واسطے ان کے ان چیزوں کو جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں کن میں اختلاف کرتے ہیں؟ توحید کو نہیں مانتے کیا کو نہیں حلال حرام اپنی مرضی سے کر دیتے یہ سب اختلاف کی باتیں آپ پوری بیان کر دیں اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو جی ایمان لاتے ہیں مستفیدین من ونظلہ مان یہ دلیل ہے جی نمبر پانچ دلیل نمبر پانچ بھائی بحث کے اندر کتنی نہریں ہیں جی چار نہریں ایک پانی کی نہر دوسری کیس کی نہر ہے جی دودھ نہر تیسری شراب کی نہر لیکن شراب وہ پاک ہوگی جی. چوتھی کیا شہد کی نہر تو ان چاروں نیمتوں کا ادھر ذکر کر دیا گیا جی. کہ چاروں ادھر بھی ہیں سمجھے جی ہاں کہ چونکہ صورت مکی ہے نا تو مکے کے اندر شراب کیا تھی جی. حلال تھی نا لہٰذا اس کو بھی نعمت کے اندر شمار کیا دیکھو جی کلی لکلی نمبر پانچ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی اور زندہ کیا اس کے ثواب زمین مردہ کو ان نفیز کا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں اور بے شک واسطے تمہارے جانوروں کے اندر مقامی غور ہے پلاتے ہیں تم کو ما پی بتو نہیں ان کے پیٹ کی چیزوں سے کیا پلاتے ہیں لابنن خال لابان الخال سن کا من پہلے کر دوان موسوخ خالح سن سکھتا ہے یہ کس کا مقول بھی بن رہا ہے قوم تو بھائی یہ دودھ جو ہے یہ جانوروں کے آخر پیٹ سے نکلتا ہے یا نہیں میں پہلے آپ کو سمجھا دوں تب آپ کو پتہ چلے گا یہ جانور جو گھاس کھاتا ہے نا جیسے ہم رزاد ہی کھاتے ہیں جانور گھاس کھاتا ہے تو میزا اس کو ہاضم کرتا ہے سمجھے جی اب غذا ہاضم ہو گئی تو غذا کے اندر پھر چند چیزیں آ جاتی ہیں ایک تو ہوتا ہے پاخانہ ایک ہوتا ہے پشاب ایک ہوتا ہے خون ایک ہوتا ہے دودھ یہ جانور کے اندر ہمارے اندر دودھ نہیں ہوتا اب غذا کو بے دینے کیا حاضم حاضم کرنے کے بعد یہ جو فضلہ ہے نا پاخانہ یہ تو کیا ہو گیا علیحدہ ہو گیا پانی علیحدہ ہو گیا پھر اس پانی کے اندر یہ جگر صاحب جو ہیں نا یہ محنت کرتے ہیں جگر صاحب صفائی کرتے ہیں اس پانی سے خون کو بناتے ہیں پھر خون سے دودھ کو بناتے ہیں خون آ گیا رگوں کے اندر اور یہی خون جب تھن میں چلا جاتا ہے نا جانور کے تھن میں, میں یہ خون کا بن جاتا ہے پیو نا اور ہزم ہو جائے جیسے خون پیدا ہو رہا ہے سمجھے ہاں تو دودھ آدمی کی اچھی چیز ہے تو دودھ ادھر چلا گیا تھن کے اندر خون रगों کے اندر چلا گیا باقی جو فضلہ مضلا بچہ وہ پیشاب کی صورت میں ادھر ختم ہو گیا اب یہ جو قرآن پاک میں ہے نا میں بین پرس ہوں کہ یہ دودھ نکلتا ہے گوبر کے درمیان اور خون کے درمیان اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ گوبر ہے یہ خون ہے درمیان میں دودھ نکل رہا ہے یہ مطلب نہیں مطلب وہی ہے کہ وہ غذا تقسیم ہو رہی ہے کیا تقسیم ہو رہی ہے ہاں بھگا کا ایک حصہ کیا بن رہا ہے گوبر بن رہی ہے ایک रहा کیا بن رہا ہے پھول بن رہا ہے اور ایک حصہ کیا بن رہا ہے دودھ بن رہا नहीं نہیں سمجھ یہ ہے یہ نہیں کہ ایسے ایسے درمیان لسکی کمب لابن خال ل کم کے بعد کس کا من کرنا ہے پلاتے ہیں تم کو لابن خال دودھ خالص ممبا کی بتوں نہیں وہ دودھ خالص جو کہ ہونے والا ہے ان چیزوں سے جو جانور کے پیٹ میں ہوتی ہیں اب سمجھ آ گیا رضاف سے حاصل ہوتا ہے ممبین پرسوں زمین گوبر کے درمیان اور پھول کے درمیان اور یہ لبن خالص ہوتا ہے خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے تو کیا آ جی پانی بھی آ گیا دودھ بھی آ گیا تو منسمرات نقیر اور کھجوروں کے پھلوں سے انگوروں کے پھلوں سے بناتے ہو نشے کی چیز یہ کیا یہ نشے کی چیز شراب رسک نہ اور رزق اچھا رزق اچھے سے مراد یہ ہے کہ کھجور کو خوش کر دیا کمر بن گئی انگوروں کو خوش کر دیا کیا بن گئی اب دیکھو کمر اور کشمش کو اللہ تعالیٰ نے رز کے حسن فرمایا ہے کیا فرمایا اور شراب کو سکر فرمایا ہے رز کے حسن فرمائے اشارہ کر دیا گیا کہ شراب اگر کیا حلال ہے لیکن آئندہ کے لیے کیا ہونے والی ہے آرام دز کا حسن نہیں بھر شراب کا ذکر آ گیا بے شک اس میں اربتا نشانی ہے ان لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں اب باقی کیا رہے گی جی پانی آگیا گیا دودھ آ گیا شراب آ گئی باغی گاڑی شاہد تو فرمایا وہ اوہا ربو کہلا اور الکا کر دیا رب تیرے نے طرف گن کے ناہل کہتے ہیں کہ شاہد کی مکھھی کو ہم اس کو گن کہتے ہیں تو شاہد کی مکھھی میں کو اللہ تعالی نے دل میں ڈال دیا کہ پہاڑوں کے اندر مکانوں کے اندر اور ایسے درختوں کے اندر کیا بنائے گی چھتے بناتے ہیں گھر بناتے ہیں چھتے بناتے ہیں پھر یہ ہے شاہ کی مکھی جو ہے نا جتنی دور بھی چلی جائے تو اپنے چھتے کی طرف فوراً آ جاتی ہے اور راستہ نہیں بھولتی چاہے جتنی دور چلی جائے راستہ نہیں بھولتی اور پھر چھتا بناتی ہے بڑے عجیب وہ طریقے پہ. اس کے دیکھو نا بڑے عمدہ طریقے سے ہے اور ان کا ایک نظام ہے کہ کی کا ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان کے اوپر کیا کرتی ہے وہ کیا بلاتی ہے ان کے اوپر کنٹرول کرتی ہے ملکہ سمجھے جی کیا اور ملکہ جب پرواز کرتی ہے نا تو اس کے ارد گرد اس کی سکا ہوتی, ہوتی ہے پھر ان کا عجیب نظام ہے کہ اگر کوئی مکھی کسی بدبو دار چیز کے اوپر بیٹھ جائے نا तो پہ تو واپس آئے تو ملکہ کے آگے پہرے دار ہوتے ہیں وہ پہرے دار اس کو سونگ لیں کہ بدبو ہے تو فوراً پیش کر دیتے ہیں ملکہ کے سامنے کہ بدبودار ہے تو ملکہ اس کی گردن بروڑ کے قتل کر <laughs> عجیب نظام ہے ان کا دیکھو دی. اور انکاس یا رب تیرے نے کس کی طرف نہال کی طرف وہی بھون مکھی کا نہ تاخذی ہدایت نمبرے یہ خراب ہو رہا ہے نا وہی بنانے والا تو آ جائے اچھا جی ہدایت نمبرے اے یا رب تیرے نے طرف بن کی ہدایت نمبرے یہ کہ بنا تو پہاڑوں سے گھر اور درختوں سے گھر چھتے یا رشون اور ان مکانات سے جن کو بلند کرتے ہیں ایک مانا دوسرا مکان یہ مکان یہ ہے کہ ان درختوں سے جن کو چڑھاتے ہیں کیا جن کو چڑھاتے ہیں ایک کھجور اپنے کھجور کہتے انگور انگور کو چڑھاتے ہیں نہیں اور ان درختوں کے جن کو چھپریوں پہ چڑھاتے ہیں قُلِي سما کلیمن کلرا ہدایت نمبر دو پہلی ہدایت کیا ہے کہ گھر بناؤ اب دوسری ہدایت پھر چوستی پھر ہر قسم کے پھل یہ پھر مکھیں چلی جاتی ہیں پھلوں کو کیا چوستی ہیں پھولوں کو چوستی ہیں پھر چوستی پھر ہر قسم کے پھل ہدایت نمبر دو ہے فصلوں کی ہدایت نمبر کتنی تین پھر چل تو اپنے رب کے راستوں پہ میں نے کیا تھا کہ راستہ دور چلی جائے مثال تو یہ مکھی دس میل چلی جائے دور اور وہاں سے چوستی چوستی واپس آ جائے تو راستہ بھولے گی جی نہیں بھول سکتی راستہ یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ہدایت ہے تو ہدایتیں کتنی ہو گئی ایک گھر بنانے کی دوسرا چوسنے کی تیسرا کیا راستے کی راستہ یہ نہیں گھوم سکتی بس چل تب کے راستوں پہ جو کہ آسان ہے زور ولا کرا نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے ایک مشروب شراب کا من کیا لکھو پینے کی چیز وہ کیا ہے پینے کی چیز شاید ہے نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے پینے کی چیز کے مختلف ہیں اس کے رنگ کوئی سرخ ہے کوئی زارد ہے فی سفید ہے فی ہی شفا اس کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے ہے شفا تو بھئی شہاد کو پیا کرو کہ میری بھی عادت ہے میں ابھی سے ہوں نا تو شہد لے آیا بلکہ میں عمرے پہ گیا پھر بھی شہاد لے گیا سمجھے تھا مولانا اسلم شاید ہی شہاد لے گئے تھے جانتے نا مولانا اسلم شوقی پوری یہ بھی شاہد لے گئے میں بھی شاہد لے گیا اب اب آپ کو بتاؤں کیسے مولانا سلم شہادیا بڑے بڑے اور بڑے بڑے کارٹون تھے ڈبے ڈبے ان کی تو تلاشی لی انہوں نے واپس واپس کرو دو جی شاہ میرا تھیلا تھا گندا مندہ بالکل اور اس کے اندر شہاد کا ڈبا ہی چھوٹا تھا میں ایسے پھینک دیتا تھا بالو شاہ لے جاؤ انہیں کہا مول صاحب لے جاؤ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گندا بندہ میں نے شہاد تو آدمی تو بابا اس کے اندر بڑی شفا ہے شہاد میں طاقت بھی ہے قرآن کہتے شفا ہے انڈا فیضان کا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں تو چاروں چیزیں آ گئی نا کہ چاروں کی نہریں ہوں گی اور آپ کو وہاں یہ نہریں ملیں گی لیکن نہ تو چائے کی نہر ہے نہ گھی کی نہر ہے چائے کی نہر نہیں چائے نہیں ملے گی گھی کی نہر نہیں گئی حضرت خانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقام پہ کہ اگر گھی زیادہ اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ گھی کی نہر بھی بنا لیتے تو معلوم ہوا کہ دودھ زیادہ استعمال کرو اور گھی کم استعمال کرو دو <laughs> ورنہ گھی کی نہر چلا دے بلّہ خالہ کا تم سما تو اللہ نے پیدا کیا تم کو پھر فوت کرتا ہے تم کو جوانی میں اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو رد کیے جاتے ہیں تراب نکمی زندگی کے کوئی جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتے ہیں وہ نکمی زندگی کون سی بالکل آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے کیا بوڑھا ہو جاتا ہے دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے اور چیزیں اس کو کیا بھول हैं ہیں بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں بار بار یاد کرتا ہے یہ اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو رد کیے جاتے تھے نکمی زندگی کے ना نہ جانے بعد علم کے کسی چیز کو بھول جاتے ہیں اکثر چیزیں بے شک اللہ جاننے والے ہیں کاجر ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف رجحان میں رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواد خالق و کلو ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص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 jabdi interview